سوجھا وقت امداد ہے یوں ہی چلتا رہے یا حجت اللہ یا ہوج اللہ یا حجت اللہ یا امام زمان ال اجل یا ایمام میں زمان ال اجل <تصفح> دینوں مظلوم کے لف پر جاری ہے وہ ہے بشر پر ظلم کی حیبت تاری ہے بد جاری ہے بعدوں کے رشتے میں دشواری ہے لگ پر فر یاد یہ ہو ساری ہے یا حجت اللہ یا بقیت طلب یا حجت اللہ یا حجت اللہ آؤ کہ اس حجت حق کو یاد کریں صاحب دو راتے مل کر فر کرے کریں نبی کے دن سے دل آباد کرے بابا سے ہر دل ہے کے لگ پر جاری ہے وہ ہے بشر پر ظلم کی ہے بت ہے کے رستے میں دشواری ہے ہر پر فریاد یا ہو جاری ہے یا حجت اللہ یا بقی یا حجت اللہ یا حجت اللہ بد پر ایمان نہیں والوں کا جینا اب آسان نہیں بیداری کا کوئی بھی اب امکان نہیں تو یہ غیرو عمل سے آ رہی ہے ظلم کے لف پر جاری ہے وہ ہے بشر پر ظلم کی ہے بت جاری ہے رشتے میں دشواری ہے پر فر یاد یا ہو جاری ہے یا حجت اللہ یا بقیت اللہ یا حجت اللہ یا حجت اللہ حکم نبی ہم حکم خدا کو بھول گئے کالے ابا کے در سے وفا کو بھول گئے صبر و رضاور کے بلا کو بھول گئے جس سے یہ اپنا کنا جاری ہے ذم کی حیبت تاری ہے بداری کے رشتے میں دشواری ہے پر لگ پر فریاد پر یہ ہو جاری ہے یا حجت اللہ یا بقیت اللہ یا حجت اللہ یا حجت اللہ, اللہ باعث کبلی کا مرکز یہ ممبر نبی کے ممبر کی تقزیر سے ڈر ملت کی ویدت کو تقسیم نہ کرے ملت پر یہ ظلم بہت ہی کاری ہے ظلم کے لگ پر جاری ہے چوہے بشر پر ظلم کی ہے بت ہے والدوں کے رشتے میں دشواری ہے جو لگ پر فریاد یہ ہو جاری ہے یا بجت اللہ یا بقیت اللہ یا حجت اللہ, اللہ نورے خدا کی سب کو ضرورت آج بھی ہے باقی جہاں میں نورے امامت آج بھی ہے پہلے وفا پر آپ کی رحمت آج بھی ہے حجت حق کی آج تلک سالاری ہے کے لف پر جاری ہے وہ ہے بشر پر ظلم کی ہے بتائی اللہ پر فریاد یہ ہو جا رہی ہے یا حجت اللہ یا بقیت اللہ یا حجت اللہ یا حجت اللہ خون سے ہے اولاد نبی کے سرخ زمین زخموں سے نڈ ہوئے ہیں موبائل اب اکبر اور رباس نہیں لمحہ شبیر پھر میں بھاری ہے مظرموں کے لب پر جاری ہے وہ ہے بشر پر ظلم کی حیبت ہے بت ہے والوں کے رشتے میں دشماری ہے لب پر فریاد یہ آہو جاری ہے یا حجت اللہ یا بقیت اللہ یا حجت اللہ یا حجت اللہ مقتل میں سوری کا سورج ڈوب گیا پہلے سے تم نے آل نبی کو لوٹ لیا روتی ہے بے چین سکین ویلا کانو سے معصوم کے خوبی جاری ہے کے لف پر جاری ہے وہ ہے بشر پر ظلم کی حیبت ہے بت جاری ہے والدوں کے حصے میں دشواری ہے لگ پر فریاد یا ہو جاری ہے یا حجت اللہ یا بقیہ یا حجت اللہ یا حجت اللہ چودہ صدیوں سے جاری ہے یہ ماتم واجب ہے کیسے پر پریات ہنم ہم سب کی پہچان ہے بس شبیر غم حضرت حقی عمل یہ تیاری ہے لگ پر جاری ہے بشر پر ظلم کی ہے بداری ہے والدوں کے رستے میں دشواری ہے لگ پر فریاد یہ آہو جاری ہے یا حجت اللہ یا بقیت اللہ یا حجت اللہ یا حجت اللہ, یا حجت اللہ. پر ایمان نہیں والوں کا جینا اب آسان نہیں بیداری کا کوئی بھی اب امکان نہیں تو یہ غیرو عمل سے آری ہے رہی ہے ظلم کے لف پر جاری ہے وہ ہے بشر پر ظلم کی ہے بت جاری ہے والوں کے رشتے میں دشواری ہے فر فریاد یہ یا ہو جاری ہے یا حجت اللہ یا بقیت اللہ، یا, اللہ یا حجت اللہ یا حجت اللہ حکم نبی ہم حکم خدا کو بھول گئے کالے ابا کے در سے وفا کو بھول گئے صبر و رضا ر کے بلا کو بھول گئے اس سے یہ کا کنا جاری ہے بشر پر ظلم کی ہے بتاری ہے رشتے میں دشواری ہے ہر لگ پر فریاد یا ہو جاری ہے یا حجت اللہ یا بقیت اللہ یا حجت اللہ یا حجت اللہ وہ جو شبیر کا ماتم کرتے ہیں شاہ خیبر جیر کا ماتم کرتے ہیں ماہے بے شیر کا ماتم کرتے ہیں تو شبیر کی ماتم جاری ہے ظلم کے لف پر جاری ہے چوہے بشر پر ظلم کی حیبت ہے بت ہے والوں کے رشتے میں دشواری ہے لب پر فریاد یہ ہو جاری ہے یا حجت اللہ یا بقیت اللہ یا اللہ یا اللہ